کیلوریز یہ ایک قسم کا پیمانہ ہے یہ غذا لیں گے اتنی مقدار میں لیں گے تو اس کا اتنا یہ آپ کی کیلوریز آپ کے بدن کے اندر جا رہی ہے ایک اتنی حرارت جا رہی ہے اتنا ویٹ جا رہا ہے یہ اتنی چیزیں جا رہی ہیں جو آپ کے وزن کو اور آپ کی ساری وہ جسمانی فٹنس کو وہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں جو لے کر چل رہی ہوتی ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے بھی ایک کیلوریز کا چارٹ بنایا ہوا ہے ہم نے جیسے کہ یہ چکن تو ہم کلو میں پاؤ میں آدھا کلو میں سمجھتے ہیں دو چار پیس میں یہ ایک کپ چکن کیا ہے یہ تقریباً ایک پاؤ سے کچھ زیادہ ہوگی اچھا ایک پاؤ سے زیادہ یہ ایک کپ کے مقدار بتائی گئی ہے بون لیس چکن ہے ابھی یہ پکی وکی ہوئی نہیں ہے اس میں تیل کی کا کام نہیں ہوا ہوا نا یہی ہے نا جی جی تو یہ دو سو بیس کلوریز دے رہی ہے اچھا یہ تندوری چکن لے لیجئے اب یہ ہوٹل میں کھانے والے تھوڑا سا دو پیس تندوری چکن کے کھائے چار سو پچاس یہ مٹن بوائلڈ بوائلڈ یہ ایک کپ ہو گیا یہ فش بوائلڈ اچھا یہ ابلی ہوئی جی دیکھئے ابلی ہوئی میں کتنی کمی آ جاتی ہے انڈا فرائی ایک انڈے کے اندر سو کیلوریز ہے جیسے فرائیڈ رائٹ ہے جی یہ بھی یہ ایک سو دس دے رہا دودھ ایک کپ سو اسٹیمڈ ملک یہ بھی ایک میرا چکنائی نکال کر کرے جی وداؤٹ فیٹ ہوتی ہے آؤٹ فیٹ پینتالیس یہ کرڈ دہی کپ جو ہے یہ سکسٹی دے رہا ہے مکھن ایک ٹیبل اسپون ہے ایک سو بیس کلوری چیز یہ پنیر جی, جی یہ تو بہت موٹا کرتی ہے چیز تو اور اب تو چیز کا استعمال تو کس چیز میں نہیں ہو رہا پزا کی خاص آئٹم ہے بہت ساری چیزوں کی خاص آئٹم ہو گیا چیز جی جی یہ ٹیسٹ جی پیدا کرنے کے لیے اور پھر اور کچھ دینے کے لیے میرا خیال ہے یہ چکناہٹ چک اس پہ چکناہٹ بھی لے لیں گے جی چکناہ جی یہ بیکر آئٹم وہ بھی چیز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں بیکری آئٹم میں چیز ہوتی ہے ہر آئٹم میں آئس کریم یہ ایک, سکوپ جی جی یہ ایک اسکوپ یہ بھی کیا پی... پیالی والی ہے یہ چمچ ہے یہ بڑا چمچا جو ہوتا ہے اچھا وہ نکالنے والا جو ہوتا اب اس میں ایک سو دس کلوریز ہے مگر یاد رکھیے کہ اس میں چکناہٹ بھی ہے اس میں مٹھاس بھی ہے اور یہ دو چیزیں اس میں تو خاص کے جوس موجود ہیں گھی سو گرام نو سو دس کلوریز کون سا دیسی گھی یا دوسرا نہیں یہ نہیں لکھا ہے نے یہ نارمل گھی جو ہمارے یہاں ملتا ہے برگر تین سو پچیس پیزا ایک پوشن یہ ایک پیس ایک پوشن ہے اور مطلب اتنا سا پیزا کھائیں ہزار کا مطلب ایک آدمی یہ نو سو ہزار لے لیتا ہوگا ایک پیزا کے اندر سموسا کچوری ایک پیس او دو سو چھپن کیلوریز ایک پکوڑا دو سو کیلوریز پانچ آ جائے ہزار لے گیا اسی وجہ سے بھوک بھی کم ہو جاتی ہے یہ جب دو چار پیس کھا لیے جائیں سموسے کے بھوک بھی اسی وجہ سے سمجھ نہیں پڑی باپا صحیح فرماتے ہیں کہ بظاہر بہت ہلکی پھلکی نظر آنے والی شیئ جو ہے نا یہ بہت ہیوی ہوتی ہے یہ پانچ پکوڑے کھا لے پھر دن بھر کھانے کی حاجت نہیں آپ دیکھیے کلوریز لیں کلوریز پوری ہو گئی نا پھر اس کا اس کے اور لے گا نا اس کے ساتھ چیپس بھی کھائے گا اس کے ساتھ اور بھی کھائے گا دہی اس کے بعد دہی بڑے الگ رکھے ہوئے ہیں فرینچ فرائی اس کے بعد الگ رکھی ہوئی ہے اب خالی یہ چھوٹا سا چارج جو ہے نا یہ ایک عام آدمی وومن ایک ٹائم کے اندر اب یہ جو سمجھو ہزار پندرہ سو کیلوریز لے کر تو مغری پڑ کے جاتا ہوں مغری پڑھنے کے لیے ہزار بارہ سو کیلوریز ہوگا پھر مغری پڑنے جایا ہوگا کے بعد پھر 1500 لیتا ہوگا آنا تو نماز اور پھر تراوی کے بعد پھر پانچ کیلوریز اور لیتا پھر شہری کے اندر پانچ کلو لے لیتا یہ رمضان کے اندر اس کا مطلب ایک روزہ دار اس لیے یہ غور کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک مبارک میں لوگوں کا جو وزن بڑھ جاتا ہے تو اس میں پکوڑے سموسے یہ فرینچ فرائیز چیپس وغیرہ تل کے جو رکھی ہوئی ہوتی ہے زیادہ تر فرائی آئی میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ افطار کی جو دسترخوان ہے اس کا ایک اپنا وہ جوس بنا ہوا ہے تو یہ مدری چرن کے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک معلومات ہے اور آپ غور کیجیے کہ ہمیں غذا کے معاملے میں کس قدر کانشیس ہونا ہے محتاط ہونا ہے برفی ایک یہ ایک نارمل پیس جو دکان پہ ہمارا اویلیبل ہوتا ہے یہ وہی پیسز ہیں اچھا یہ رمضان مبارک میں اتنا کھایا پیا اب یہ اب عید آئی ہے تو عید کے لیے یہ جتنے کے گھروں میں جا رہا ہے اس میں کہیں وہ رس کھا رہا ہے تو کہیں وہ گلاب جامن کھا رہا ہے کئی برفی کھا رہا ہے کہیں جلیبی کھا رہا ہے جلیبی ایک پیس دو سو کیلوریز دے رہی ہے تو یہ شہد ہے یہ ٹیبل اسپون شہد بھی میٹھی ہے لیکن اس شہد کے اندر تیس کیلوریز دے رہی ہے اور ایک ٹیبل اسپون میں تو یہ ہے ان کی وہ سویٹ جو مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے